نورئی تو سنت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینا صاحب معطر پسینہ باعث منظور سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان راحت نشان ہے جو مجھ پر درود پاک پڑتا ہے اس کا درود مجھ تک پہنچ جاتا, جاتا ہے میں اس کے لیے استغفار کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں میرا خال حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان اپنے قصیدہ درود ہدای کے بخش کے اندر کیا زبردست شعر ارشاد فرماتے ہیں کہ گر ہیں بے حد قصور گر ہیں بے حد قصور تم ہو افو غفور بخش دو جرم و خطار تم پہ کروڑوں سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹے میٹھے اسلامی بھائیوں اصول ثباب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ اور چونکہ آج جو المبارک کا مبارک دن ہے ویسے ہی ایک نیکی کا ثواب یہ ستر گنا کر دیا جاتا ہے اس نیکی کو بھی حاصل کی جائے کیوں ہی کئی مرتبہ یا جمت المبارک سے قبل بیان کا موقع ملا تو کئی اسلامی بھائی جو یہاں پر جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں جیسے بیان ختم ہونے والا ہوتا ہے ایسے نکلتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جمعت المبارک کے دن جب آپ گھر بیٹھے بیان سن رہے ہیں اپنے آفس میں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے اس رابطے میں ہیں کہ یہاں پر بیان جاری ہے تو جلد آ جائیے مسجد کے اندر کہ جو جمعے کے دن جتنا جلدی آ جاتا ہے اس کو اتنا زیادہ سواب حاصل ہوتا ہے جلدی آ جائیے اور جلدی آ کر یہاں پر آشیقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر بیان کو سنئے تو ان تبارک وطالعہ اس کی برکتیں بھی مزید ملیں گی جو اپنے ثواب کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو اگلی صفوں میں آ کر بیٹھے کہ جو جتنا آگے بیٹھے گا جمعت المبارک کے دن اور عام نمازوں میں بھی اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب بھی ملے گا ان تبارک مطالعہ تو اس ثواب کو بھی حاصل کیجیے لہٰذا اچھی نیتیں کر کے کئی سواب, کئی زیادہ گنا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے تو یہ نیت اچھی کر لیں. کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نگاہی نیچی کیے خوب کان لگا کر, کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا صلو علی الحبیب اسکر اللہ تبو اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کے دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا ان اور جمع المبارک کا دن ہے آ, نماز کے بعد صلاح و سلام بھی ہوتا ہے یہ بھی نیت کریں کہ سلات و اسلام کے بعد خود آگے بڑھ کر لوگوں سے سلام و مصافحہ کروں گا انشاءاللہ جن کی نیت یہ بنتی ہے کہ سلاۃ و سلام میں رکیں گے وہ یہ بھی نیت کریں گے انشاءاللہ شاء جمعہ کا بیان بھی سنوں گا خطبہ بھی سنوں گا نماز بھی پڑھوں گا انشاءاللہ شاء اللہ و سلام اور درد پاک بھی پڑھوں گا اور مسلمانوں کو سلام کرتا ہوا پھر دوبارہ یہاں سے پلٹوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اس کی برکتیں اللہ نہ چاہ تو ان شاء ضرور حاصل ہوں گی آج سب سے پہلے تو بین شروع کرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں مدنی چینل پر جو ناظرین ہیں یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ کہیے الحمد رب العالمین اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ الحمد دعوت اسلامی کا تین روزہ سنت و براہ عظیم الشان فقید المثال ہزاروں ہزار اسلامی بھائیوں کی شرکت یہ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں اس کے کیپٹل میں یہ اختتام پذیر ہوا اور الحمد امید کرتا ہوں میں کہ وہاں سے آشکان رسول کے مدنی قافلے یہ اس وقت تیاری کر رہے ہوں گے اور سفر اختیار کرنے کی کوششیں کاوشیں یہ جاری ہوں گی انشاءاللہ عزوجل اللہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی آمین میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جمعہ کا مبارک دن ہے اور آج بیان میں انشاءاللہ شاء اللہ میں آپ کو اصحب کہف کا واقعہ سناؤں گا اللہ تبارک وطان نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں پچھلی امتوں کے سبق آموز واقعات ان پر نازل ہونے والی نعمتیں اسی طریقے سے ان پر کئے گئے عذابات اور مختلف حیرت انگیز عجائبات اور نشانیوں کا بیان فرمایا ہے اصحاب کہف ردوان اللہ تعالیٰ عالم اجمائین کا واقعہ بھی عجائبات قرآن میں سے تعجب خیز اور انتہائی سبق آموز واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقہ نے حمید کے پندرہویں پارے کی سورہ کہف میں یہ موجود ہے پندر میں پارے سے یہ سورت کا آغاز ہوتا ہے سول میں پارے میں یہ ختم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی پار نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر نو اور دس میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا از اول فت اڈن ربنا ربنا کا پفقال ربنا مل کا رحمتہ ترجمہ کنزل ایمان کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہی یعنی رہ پانے کے سامان کر دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفصیل سلاۃ الجنان میں اس ایت مبارکہ کے تحت مفتی صاحب نے کچھ اس طرح لکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیتوں سے اما حسبت ان اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا اس, اس سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوتا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا کیونکہ اس واقعے کے اندر بہت سی نصیحتیں اور حکمتیں ہیں اسی آیت مقدسہ میں لفظ اصحاب الکحف والرقیم یہ رقیم کا لفظ اس کی وضاحت کرتے ہوئے سید عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہما جو سید المفسرین ہیں انہوں نے فرمایا کہ رقیم اس وادی, کے نا وادی کا نام ہے اس جگہ کا نام ہے جس میں اصحاب کہف یہ جلوہ فرما ہے آئیے اصاب کہف کے اس روحانی و ایمانی ایمان افروز واقعے کے متعلق سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول چنتے ہیں چنانچہ دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوعہ چھ سو سترہ صفات پر مشتمل تفسیر سیرات الجنان جلد پانچ سفا نمبر پانچ سو اکتالیس پر اسحاب کہف علیم الردوان کے ایمان افروز واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا کہ اصحاب کہف افسوس نامی شہر کے شریف اور قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے ان کے زمانے میں دقیانوس بادشاہ تھا جو بڑا ظالم و جابر شخص تھا جو لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کرتا اور جو شخص بھی غیر غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا وہ اسے قتل کروا ڈالتا دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور قریبی ایک پہاڑ میں خار کے اندر انہوں نے پناہ لے لی واس ہو گئے اور تین سو سال سے زیادہ عرصے تک اس میں اسی حالت میں رہے تلاش کروانے پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے تاکہ وہ اس کے اندر بھوکے پیاسے مر جائیں اور وہ خار ہی ان کی قبر ہو جائے اور یہی ان کے لیے سزا ہو جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہاں تک پہنچ کر ہم رکتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ قحف رضی اللہ یہ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کس قدر ان کا مدنی ذہن تھا کہ ان حضرات نے فتنوں سے بچنے اور سلامتی ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ایک غار کے اندر پناہ لینے کو گوارا کر لیا مگر اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتنوں کے زمانے میں مخلوق سے علی اختیار کرنا یہ ایمان کی حفاظت کا نہایت موثر ترین ذریعہ ہے میرے وہ ناظرین جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر انہیں اس حوالے سے پرابلم فیس ہوتی ہیں سنیے سنیے نبی کریم رعف الرحیم علیہ عبدالسلا تسلیم نے ارشاد فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے جن میں بیٹھا ہوا کھڑے شخص سے اچھا رہے گا اور کھڑا شخص چلنے والے سے اچھا رہے گا اور چلنے والا شخص دوڑنے والے سے اچھا رہے گا جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا تو وہ فتنا اسے بھی اپنی لپیٹ کے اندر لے لے گا تو جسے بچاؤ کی کوئی جگہ یا پناہ گاہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے اندر پناہ لے لے مفتی احمد یارخان ایمی رحمت اللہ تعالیٰ صدی سے پاک کے تحت ہیں بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ ان فتنوں سے الگ تھلک رہنا ان سے بالکل واسطہ نہ رکھنا یہ ذریعہ ہوگا فتنوں سے حفاظت کا کہ وہ نہ فتنوں کو دیکھے گا اور نہ ہی ان کا اثر لے گا جیسے مثال کے طور پر کل 31 دسمبر ہے اس کا فتنہ کیا کوئی کم ہے کہ کس طرح لوگ جو ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اب جو اسے دیکھنے کے لیے بھی گیا کیا اس نے نگاہ بھی ڈالی ظہری بات ہے وہ شخص کار دیکھتا رہے گا اسے لذت آئے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے اندر شامل ہی ہو جائے اور کھڑے ہونے سے مراد ہے دور سے انہیں دیکھنا ان پر خبردار اور مطلع ہونا چلنے سے مراد ہے ان میں مشغول ہونا مگر معمولی طور پر جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ذرا دور سے دیکھتے ہیں اور دوڑنے سے مراد ہے ان کے اندر خوب مشغول ہو جانا آج بھی نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر میں مشغول رہیں نیز فتنوں سے حفاظت اور سلامتی ایمان کے لیے اصلاح امت کی کوششوں میں مصروف تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں روزانہ مدنی نامات کا رسالہ بر فرمائیں اور ہر ماہ کم از کم تین دن کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ تو ایسے دور دراز رہتے ہیں کہ انہیں وہ کہیں گے کہ یار یہ مدنی نامات کا رسالہ ہمیں کس طرح حاصل بہت آسان ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے اور مدنی نامات کو حاصل کر لیجئے اس طریقے سے مختلف یہ جو موبائلس کے اندر جو اپ اپلیکیشن ہوتی ہیں اس میں دعوت اسلامی کی مدنی انعامات کی ایپ آ گئی ڈاؤن لوڈ کر اور اپنے آپ کو نیچیوں کے مطابق کس طرح زندگی بسر کی جائے اس کے مطابق آپ اپنی زندگی بسر کریں آئیے ایمان کی حفاظت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر خیر کے لیے مخصوص اوراد و وظائف پڑھنے کا بھی معمول بنائیں کہ چاہے آپ کراچی میں باب المدینہ میں رہتے ہوں چاہے آپ پاکستان میں رہتے ہوں چاہے آپ دنیا کے کسی بھی ملک یا شہر میں رہتے ہوں کونے کے اندر کیوں نہیں رہتے ہوں وہ ان و وظائف کو تو پڑھا جا سکتا ہے آئیے سنیے اس, اس کی کچھ اواد و وظائف سنا چاہیے ایک شخص بارگائے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی میں حاضر ہو کر ایمان پر خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کا طالب ہوا آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے لیے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا پہلا وظیفہ روزانہ اکتالیس مرتبہ صبح کو پڑھو یا حیو یا قیومو لا الہ اللہ انتا یا حیو یا قیوم لا الہ اللہ انشاء اللہ تعالی آپ دعوت اسلامی کے شاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مرتب کردہ یہ شجرا جو میرال سنت نے اپنے مریدین طالبین مطالعین کے لیے جو شجرا ہے اس کو لے لیں گے اس کے اندر بھی یہ ورد لکھا ہوا ہے اول آخر درود پاک پڑھ لیں اکتالیس بار یہ پڑھے نمبر دو سوتے وقت اپنے سب کے بعد سورہ کافرون پڑھ لیجئے کون سی سورت سورہ کافرون اس میں یہ پوری سورت پڑھ لگی اس کے بعد کلام نہ کیجیے بات نہ کیجیے ہاں اگر پھر ضرورت پڑ جائے بات چیت کرنے کی تو پھر سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں یعنی اپنے دن کی بات چیت کا اختتام سورہ کافرون پر ہو ان عزوجل ایمان پر خاتمہ ہوگا اللہ نہیں کہیں گے تیسرا تین بار صبح اور شام اس دعا کا ورد کریں اللہ انبی کمنشری کبھی کش انعالم کا لمالا نالم یہ بھی شجرے میں موجود ہے کہ اے اللہ عز و جل ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں اور ہم اس سے استغفار کرتے ہیں جس کو نہیں جانتے ہیں چوتھی اور آخری چیز بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی ولدی و اہلی و مالی اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے میرے دین جان اولاد اہل و مال کی حفاظت ہو صبح و شام تین تین بار پڑھیے دین ایمان جان مال بچے سب محفوظ رہیں گے انشاءاللہ شاء اچھا اب یہاں پر صبح و شام ہے تو صبح کو کیا کریں گے صبح دس بجے اٹھ کے پڑھ لیں تو بھی صبح ہے نا دس بجے اٹھ کر پڑھ لیں تو صبح یاد رکھیے شرعی اطلاع میں آدھی رات ڈھلنے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سورج کی پہلی کرن چمکتی ہے اس وقت تک جو بھی وظیفہ پڑا جائے گا یہ صبح کا وظیفہ ہے وہ کس کا وظیفہ ہے صبح اس کے بعد جو وظائف پڑے جائیں گے وہ دن دن وہ دن شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے شام یہ ہے کہ کب پڑھ لیں مغرب کے بعد پڑھ لیں کب پڑھ لیں مغرب کے بعد پڑھ لیں نہیں یہ نہیں بلکہ شام کا کی تعریف یہ ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے جیسے ہی زہر کا وقت شروع ہو گیا اس سے لے کر سورج ڈھلنے تک یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک یہ شام ہے اس دوران جو وظائف یہ پڑے جائیں گے یہ کس میں شمار ہوں گے شام کے اندر یہ شمار ہوں گے دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفصیل اسلاد الجنان میں ہے کہ نیکوں اور نیکیوں سے محبت ایمان کی علامت ہے جبکہ بروں اور برائیوں سے محبت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانی قوت کو اپنے قلبی میلان سے معلوم کرے کیونکہ جن دلوں میں دلوں میں فلموں ڈراموں بے حیائیوں اور گانوں کی محبت ہو ان دلوں میں نماز ذکر و درود اور تلاوت کی محبت سما نہیں سکتی اے اللہ عز و جل ہمارا ایمان سلامت رکھنا ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب ہو گنبد خزرا کے سائے تلے شہادت کی موت نصیب ہو جنت البقی میں مدفن ملے اور جنت الفردوس میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم سب کو جگہ بھی نصیب ہو جائے امیر اللہ کتنی پیاری دعا ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہے اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمان آتار تیری سے مسلمان پریا پر پر کھا الہی ایل ایل امین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بٹے اس بھائیوں اسٹامی نے سنا کہ دقیانو اس بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ دیوار کو بند کر دو وہ اس کے اندر رہ کر یہ مر جائیں چنا چاہیے تفصیلات جنان میں یہ کہ یہ کام جس شخص کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا اس نے کیا کیا کہ اسحاب کہف کے نام ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تامبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کسی طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی گئی کچھ عرصے کے بعد یہ دکیانوس بادشاہ ہلاک ہو گیا زمانے گزرے بادشاہ آتے ہیں بدلتی رہیں ایک طرف یہاں صاب کحف سکون کی نیند سوئے اور اس کے بعد تین سو سال کا عرصہ گزر گیا ایک نیک بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام بید روس تھا اور اس نے اڑسٹھ سال سکسٹی ایٹ اس نے حکومت کی اس کے دورے حکومت میں ملک کے اندر فطرہ و فساد ہونا شروع ہو گیا اور بعض لوگوں نے مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کا انکار کرنے لگ گئے اس کے منکر ہو گئے بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے بارگاہ الہی ازد میں دعا کی کہ یارب ازد کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے اسی زمانے میں اس شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا جس میں سابق کہف موجود تھے پھر اس نے دیکھا کہ یہ گار ہے اس کے آگے دیوار لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو گرا دیتا ہوں اسے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار گرا دی دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہےاری ہوئی ان لوگوں پر کہ گرانے والے یہ بھاگ گئے کاف رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے چہرے تر و تازہ طبیعتیں خوش اور زندگی تر و تازگی یعنی طبیعتیں خوش تھی اور زندگی تازگی یعنی یہ بدستور برقرار تھی سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ آپ نے دیکھا کہ جو اپنے دینوں ایمان کی حفاظت کے لیے جس نے اپنا وطن چھوڑا ہجرت کی اللہ تعالی اس کی حفاظت کے لیے غیر سے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور عقل حیران ہے کہ کس طرح ان کی حفاظت کی گئی کس طرح وہ سوئے کس طرح وہ اتنے عرصے بعد یہ اٹھے چونکہ صاحبِ کاف نے بھی اپنے دین و اسکام کی حفاظت کی خاطر لوگوں سے علیتگی اختیار کرتے ہوئے غار میں پناہ لی لہذا اللہ تعالیٰ نے غار کو ایک خاص حیبت بخش کر ان کی حفاظت فرمائی کہ کوئی ان تک جا نہیں سکتا تھا ہمیں بھی چاہیے کہ فتنوں اور فتنہ پھیلانے والوں سے دور رہتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت کی صورت میں ایسا ٹھکانہ اختیار کریں جو فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ ہو رحم علیہ افضل الصلا و, و نے بھی ہمیں فتنوں سے بچنے کے لیے اچھا ٹھکانہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا। چنانچہ آپ نے یہ روایت جو میں نے, نے کہف کے, کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سید امیر موویہ رضی اللہ تعالی نے جنگ روم کے سفر میں اصحب کہف کے غار کے پاس سے گزرتے ہوئے اس غار میں داخل ہونے کی آپ نے خواہش کا اظہار کیا تو سید عبداللہ ابن اللہ عباس نے باسطی اللہ تعالم نے منع فرمایا اور یہ آیت مبالکہ تلاوت فرمائی کہ لوت تلام رُعْبًا ترجمہ کنز ایمان کے ایس سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا پتا چلا کہ وہاں ایک ایسی حیبت ہے کہ وہاں اندر کوئی جا نہیں سکتا دعوت اسلامی کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی اچھی کتاب ہے فیضان فاروق اعظم اس میں یہ واقعہ کچھ اس طرح تحریر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر جب اصحاب کہف کا یہ سورت سر کہف نازل ہوئی حضور علیہ السلاط والسلام نے ان سے ملاقات کا ارادہ یہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی کے حکم سے جبین علیہ السلاۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اصحاب کہف آپ سے ملاقات کا شرف حاصل یعنی انہیں یہ باریابی نہیں مل سکے گی حال یہ ضرور ہے کہ آپ کی امت کے کچھ افراد ان کے پاس جا سکتے ہیں حضور علیہ السلاۃ السلام کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ ان تک جایا جائے, جائے انہیں کل میں کر اس امت کے اندر بھی داخل کر دیا جائے تھے تو وہ مسلمان چنانچہ حضور علیہ السلم نے استفسار کیا کہ کون کون حضرات جائیں گے ایزا فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چادر بچھائیے ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ علوم دوسری طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ون تیسرے حضرت عثمان غنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں سے کوئی ایک ہیں وہ میں بھول رہا ہوں اور چوتھے ایک اور صحابی ان چاروں کو کو سمجھئے کہ بٹھایا گیا چادر پر اور حضور علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا وہ ہوا اس چادر کو ان حضرات سمیت اصحابِ کہف کے خار پر لے گئی یہ حضرات اندر داخل ہوئے یہ بیدار ہو کر اٹھے اور انہوں نے یوں محسوس ہوا کہ غالباً قیامت قائم ہو گئی ان حضرات کو دیکھا انہوں نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں سلام پہنچایا انہوں نے سلام کا جواب دیا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کیا اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کر وہ بھی امت محبوب علی اسراد اسلام میں داخل ہو گئے تو یہ بھی واقعہ کچھ اس طرح یہ ملتا ہے اب میٹھے میٹھے بھائیوں بھائی کاف یہ بیدار ہوئے اور انہوں نے جاگنے کے بعد ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز ادا کی ان کے اس عمل سے پتا چلا کہ سلام اور نماز کون کون سے دو کام سلام اور نماز یہ آج سے نہیں بہت پہلے سے دین کے اندر رائج ہے الحمدللہ اسلام میں بھی انہیں خاص اہمیت و فضیلت حاصل ہے مگر افسوس کہ اب سلام جیسی پیاری پیاری سنت کی مٹی جا رہی ہے آج کل کی نوجوان نسل کو آپ دیکھیں ایک دوسرے سے کو ملیں گے تو یہ اشارے سے ہائی کریں گے بچے کو بھی جو ہے وہ سلام نہیں کیا جاتا تھا چھوٹا بچہ ہے اس کو ہائی کر کے بلاتے ہیں بھائی وہ تو جواب دینے کا مقلف نہیں ہے نا. آپ سلام تو کریں ٹھیک ہے صحیح سلام تو سکھائیں اچھا اچھا بچوں کو سکھایا جاتا ہے بائے بائی, بائی بولے وہ ہاتھ دلاتے ہیں آپ یقین کر گھر کے میری بچی ہے اس کو ہم نے اللہ حافظ پر وہ کہا تو وہ اللہ حافظ پر بھی ہاتھ دلاتی تو جو چیز آپ سکھائیں گے وہ چیز سیکھ جائے وہ بائے بائی, بائی دلاتا ہے اللہ پر ہاتھ نہیں ہے اللہ کا اس پر ہاتھ دلاتے تو جو چیز آپ سکھائیں گے اس کو وہ بچے سیکھیں گے تو کیوں نہ ہم مسلمان اپنے طریقے کو رائج کریں اپنے معمولات کو فالو کریں سلام کریں اور سلام کا جواب یہ بچوں کو سکھائیں اور اسی طریقے سے سلام کریں معاملہ اور مسجدوں کو اگر آپ, آپ لے لیں تو یہ نمازیوں سے خالی ہوتی جا رہی ہے آپ کہیں گے اتنے سارے ناظرین کہیں گے ابھی جمعہ پڑھ کر آئے اتنی بھری ہوئی مسجد یہی بھری ہوئی مسجد کے اندر فجل میں کتنے نمازی ہی ہوتے ہیں اسی بھری ہوئی مسجد میں ابھی آپ نے جمعہ پڑھا ابھی دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد اثر کی نماز ہوگی اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں مغرب کی نماز جو فوراً اس کے بعد ہے اذان کے فورن بات ہے اور مغرب کی نماز میں سب سے زیادہ نمازی ہی ہوتے ہیں اگر آپ کاؤنٹ کریں تو مغر کی نماز میں سب سے زیادہ نمازی ہی ہوتے ہیں مگر اس کے اندر بھی کیا تعداد جمعے تک پہنچ جاتی ہے تو جواب آپ کو نام میں ملے گا. آئیے بطور ترغیب سلام و نماز کی فضیلت پر دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی مکرم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا نشان ہے کہ اب سلام تسلمو کہ یعنی سلام کو عام کرو سلامتی پا جاؤ گے اور نماز کے متعلق ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اور ان کے بارے میں اپنے آپ سے عہد کیا ہے کہ جو انہیں پابندی کے ساتھ ان کے وقت میں ادا کرے گا میں اسے جنت کے اندر داخل کر دوں گا اور جو ان کو پابندی کے ساتھ ادا کرے اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں لہذا ہم سبھی کو چاہیے کی سلامتی حاصل کرنے اور جنت پانے کے لیے سلام کی سنت کو عام کریں اور پنج وقتہ نماز با جماعت کی پابندی کرتے رہیے آئیے اس جمعے کے مبارک دن یہ نیت کرتے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نمازے ہمیں نماز جمعہ کی توفیق عطا کی آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی پانچوں نماز با جماعت تقبیر الا کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ شریف صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مٹے میٹے اس کا نماز سے فارغ ہوئے اور ان میں سے ایک حضرت یملی سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو لائیے اور یہ خبر بھی لائیے کہ تقیانوس بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے وہ بازار گئے انہوں نے شہر کے دروازے پر وہ تو جو چھپ کر بیٹھے تھے اس بادشاہ سے اب دیکھ رہے ہیں کہ شہر کے دروازے پر زبردست اسلامی علامت دیکھی اور وہاں نئے نئے لوگ پائے یہ دیکھ کر تعجب تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا آج اسلامی علامتیں ظاہر ہیں پھر کچھ دیر کے بعد اب تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے اسی وقت کا تین سو سال پرانا دکیا نے روپیہ دیا جس کا رواج سدیوں پہلے ختم ہو چکا تھا اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یہ اس کے پاس کیسے آ گیا ہے وہ سمجھا کہ لگتا ہے ان کے پاس کوئی خزانہ آ گیا چنا اس نے ترکیب کے ساتھ اس تندور والے نے انہیں پکڑا اور انہیں حاکم کے پاس لے گئے وہ نیک شخص تھا اس نے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں یہ تو ہمارا روپیہ ہے حاکم نے کہا کہ یہ کس طرح آپ یقین کریں جو سکہ آپ نے دیا ہے یہ تو آج سے تین سو سال پہلے کا ہے اور آپ نوجوان ہیں ہم لوگ بوڑھے ہیں ہم نے تو یہ سکہ کبھی دیکھا ہی نہیں آپ رضی اللہ تعالی یملی خان نے کہا کہ میں جو دریافت کروں اگر آپ ٹھیک ٹھیک بتائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ بتائیے کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے حاکم نے کہا دکیانوس یہ کون سا بادشاہ آج پر زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہاں ہم نے یہ ضرور سنا تھا کہ سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ دکیانوس تھا آپ نے فرمایا ابھی کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے اور میرے ساتھی قریبی پہاڑ میں ایک خار کے اندر پنا گزری ہیں چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں اور شہر کے سردار ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ سب کے سب یہ خار کے کنارے پہنچ گئے اساب یملی خاں کے انتظار میں تھے جب انہوں نے کثیر لوگوں کی آواز سنی تو سمجھے کہ لگتا ہے یملی خا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے چنانچہ وہ اللہ تعالی کی حمد میں مشغول ہو گئے اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملی خان نے تمام بقیہ تمام حضرات کو ایک قصہ سنایا ان حضرات نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالی کے حکم سے ہم اتنا طویل عرصہ یعنی تین سو سے زائد سال تک سوئے رہے ہیں اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں تاکہ اس وقت کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ موت کے بعد بھی آدمی زندہ ہو سکتا ہے اور یہ دلیل اور نشانی بن جائے جب حاکم میں شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا اس کو کھلوایا تو تختی برامد ہوئی اس تختی میں اصحاب کہف اور ان کے کتے کا نام بھی لکھا ہوا تھا خلیفہ مفتی اعظم خلیفہ مفتی اعظم ہند شیخ العزی حضرت علامہ اعظمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تبارک پتل نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نازل فرمائی پار نمبر پندرہ سورہ کاف کی آیت نمبر بائیس رحمان کمزور ایمان تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے مگر تھوڑے سید المفسرین حضرت عبداللہ عباسدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصاب کہف کی گنتی کو جانتے ہیں فرا فرماتے ہیں کہ اصاب کہف کی تعداد ساتھ ہے جن کے عصمۂ گرام یہ ہیں مسکل مینا یملی خا مرتونس بینونس سارینونس نو نوانس اور کشفی تت اور آٹھواں ان کا کتا جن کا نام قتمیر تھا ش آپ نے کہ احساب کاف کے نام سنیں اور آپ نے کتابوں میں پڑھے ہوں گے آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان اللہ والوں کے ناموں کی برکتیں کیا ہیں ان کی ذات کے کیا کہنے ان اللہ والوں کے ناموں کی بھی برکتیں سنیے چنانچہ منقول ہے کہ اگر یہ کسی نے یہ نام جو میں نے آپ کو یہ پڑھ کر بتائے سنائے اگر اسے دروازے پر لگا دے تو وہ مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے فرمایا کہ سرماء میں رکھ دیے جائیں نہیں نہیں. سونا چاندی رکھتا ہے ٹھیک پیسے رکھتا ہے اگر اس کے اندر رکھ دیے جائیں تو وہ چوری نہیں ہوتا اس طرح کی کشتی یا جہاز ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتا بھاگا ہوا شخص ان کی برکت سے واپس آ جاتا ہے کہیں آگ لگ گئی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ عزوجل کے حکم سے آگ بج جاتی ہے بچے کے رونے باری کے بخار درد سر ام و سبیان، یعنی خاص قسم کے جو دماغی جھٹکے اور دوروں کی بیماری خشکی و تریے سفر میں جان و مال کی حفاظت عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ نام بہت زیادہ فائدے مند ہے وہ <تصفح> آپ کہیں گے یہ نام ہمیں کیسے ملے تو یہ تاویزات کا بستہ مرحبا <تصفح> آپ کہ آپ کو ان شاء اللہ تعالی صاحب کے ناموں کا یہ پہن لیں گھر میں لگانے کے لیے تو لگا لیں رکھ کر جن, جن چیزوں کے استعمال کے لیے انہیں کہے اس کے لیے چاہیے ان اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مل جائے گا صندوق سے نکلنے والی تختی میں ان کے ناموں کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے ڈر سے اس گار میں پناہ گزی ہوں دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے انہیں غار میں بند کرنے کا حکم دیا ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو ان کے حال پر لوگ مطلاع ہو جائیں یہ تختی پڑھ کر سب کو تعجب ہوا سب نے اللہ تعالیٰ کی ہمد و سنا یہ بجا لائے اور اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہو گیا حاکم شہر نے اپنے بادشاہ بی روس کو اس واقعے کی اطلاع دی چنانچہ بادشاہ بھی بقیہ معزز لوگوں اور سرداروں کو لے کر حاضر ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لایا سجدہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی تھی کہ مولا ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ جس سے لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین کر لیں اصحاب حاب نے بادشاہ سے موانقہ کیا یعنی گلے ملے اور فرمایا ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے سپرت کرتے ہیں والسلام علیکم و اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ تیری تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جنات تو انسانوں کے شر سے بچائے کھڑائی تھا کہ وہ حضرات اپنی خواب کی طرف واپس ہو کر مصروف خواب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی بادشاہ نے ایک درخت کی لکڑی کے صندوق میں ان کے جسموں کو محفوظ کیا اور اللہ تعالیٰ نے روب سے ان کی حفاظت فرمائی کہ کسی کی مجال نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے بادشاہ نے غار کے منہ پر مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین یعنی مخصوص کیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں پر آیا کریں تو مجھے, مجھے اسلامیہ بھائی بھائیوں بیان کردہ واقع سے ہمیں یہ تین مدنی پھول بھی حاصل ہوئے پہلا یہ کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے پڑے گا, پڑے گا. سب کو جو اس کو اس نے کیا ہے اس کی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا اور صابے کاف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے دوسرا یہ کہ اولیاء اللہ کی کرامت حق ہیں اصاب کاف نبی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے ولی تھے ان کی کرامت یہ بیان ہوئی کہ وہ غار کے اندر تین سو سال تک سوتے رہے کمال کی بات یہ ہے کہ اتنا عرصہ کچھ کھایا بھی نہیں یہاں تو ہم جمعہ پڑ لیں صبح ناشتہ کیا تھا تو نماز جمعہ پڑھ لی تو اب بھوک لگے گا فوراً کچھ کھاؤ ابھی تو کھایا ابھی رات مغرب ہوگی تو پھر دوبارہ پیٹ مانگنا شروع کر دے گا کہ بھائی کھاؤ اور بے غذا سوئے اچھا اور فنا بھی نہیں ہوئے یہ کرامت ہے ان کی یہاں یہ بات نشین رہے کہ کرامت سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے ولی کی کرامت سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے اس کے لیے ولی کا جگہ ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ دعوت اسلم کے شاطی ادارے مکتبۃ المدینہ کی تفسیر سرات الجنان میں ہے کہ کرامت ولی سے سوتے میں بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور اسی طرح بعد موت بھی کیونکہ ان کے جسموں کو نہ مٹی کھائے گی کہ یہ کرامتیں اولیاء ہے اور یہ ضرور نہیں کہ ولی اپنے اختیار سے کرامت ظاہر کرے اور اسے علم بھی ہو بلکہ بعض اوقات بغیر ولی کے اختیار کے اور بغیر اس کے علم کے بھی کرامت ظاہر ہو جاتی ہے جیسا کہ اصاب کاف کا واقعہ انہیں نہیں پتا تھا اللہ تعالی نے کرامت کا ظہور فرما دیا اور تیسرا مدنی پھول یہ ملا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اور ہر سال ان کا عرس منانا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور یہ نیک لوگوں کا طریقہ رہا جیسا کہ صدر اللہ مفتی سید نعم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ حادی اس واقعے کی روشنی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے بزرگوں کے قرب میں برکت حاصل ہوتی ہے اسی لیے اللہ والوں کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں اور قبروں کی زیارت یہ سنت اور کار ثباب ہے چنانچہ حدیث پاک کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ تاجداد شہن شاہ نو صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں شہدائے اہد علیم الرضوان کی قبروں کی زیارت کو تشریف لے جاتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے کہ سلامتی ہو تم پر رائے حق میں تمہارے صبر کرنے کے سبب اور کیا ہی اچھا ہے آخرت کا گھر جو تمہیں اس کے بدلے میں عطا ہوا اور سراج الہند حضرت سیدہ شہب العزیز محدی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اولیاء کرام کا عرس منانا صدی سے پاک سے ثابت ہے اور مفصر شعیل حکیم الامت مفتی احمد یارخان عیمی رحمۃ اللہ تعالی رشاد فرماتے ہیں بزرگوں کے آستانوں کے برابر مسجد بنانا اور برکت کے لیے وہاں نماز پڑھنا قرآن شریف اور بہت سی احادی سے طیبہ سے ثابت ہے سورہ کہا میں ہے للت تخیز علیہ ترجمہ ترجمۂ کنزور ایمان قسم ہے ہم ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز انور اور اکثر صحابۂ کرام کے مزارات کے پاس مسجدیں ہیں یہ خود صاحبہ یہ صالحین نے بنائی اب مزارات اولیاء کے پاس عام مسلمان مسجدیں بناتے ہیں مقبولوں کے قرب میں نماز زیادہ قبول ہوتی ہے اسی لیے مسجد نوی میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے رب تعالی نے گناہ گار اسرائیلیوں سے فرمایا تھا کہ بد خل الباب سجد و مقولو خطۃ ترجمہ کمزور ایمان اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گنا معاف ہو قبور انبیاء کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوگی اللہ تعالی نے حضرت زکریہ علی سلاسلام کا واقعہ فرمایا کہ کا دعا زکریہ ترجمہ کنزل ایمان پکارا نے پکارا اپنے رب کو تو پتہ یہ چلا کہ حضرت علی سلاط اسلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی کے محراب کے پاس کھڑے تھے اور آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی آپ کی عمر یہ بڑی ہو چکی تھی اس کے باوجود اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول کی اور آپ کو بیٹا عطا فرمایا تو اسی لیے تو حضرت سید امام حسن بن ابراہیم خلال حمبلی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسا بن جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتا ہوں آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان فرما دیتا ہے اللہ اللہ تکبیر شافیوں کے امام امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے شاف کیا فرماتے ہیں؟ مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں دو رقط نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر انوار پر جا کر اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پورا فرما دیتا ہے حضرت حجیہ بن سلمان فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز ایک حاجت پیش آئی کافی تنگست معروف کرخی رحمت اللہ تعالی کی قبر انور پر میں نے حاضری دی تین بار سور اخلاص کی تلاوت کی اس کا ثواب آپ کو اور تمام مسلمانی کی روح کو پہنچایا فرماتے ہیں کہ میں اس حال میں واپس آیا کہ میرا وہ معاملہ پورا ہو چکا تھا حضرت عبد بن زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سیدہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کی حاضری مرادیں پوری ہونے کے لیے مجرب ہے اور جو کوئی ان کے مزار کے پاس سو مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کرے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ دعوت اسلامی فیضان اولیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے آپ یہ چاہتے ہیں کہ مزید فیض حاصل ہو تو مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیجیے الحمدللہ ہمارے مدنی قافلوں کی خصوصیت ہے کہ جہاں مدنی قافلہ جاتا ہے اور اس شہر میں اس قصبے میں اس گاؤں میں اس ملک میں اگر کسی بزرگ کا مزار ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں پر جا کر حاضری بھی دے اور وہاں جا کر دعائیں بھی کی جائیں اور آپ مزید چاہتے ہیں کہ آپ کا شوق و بڑھے تو کتاب فیضان مزارت اولیاء اس کو آپ ضرور مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں ان شاء اللہ تعالی اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور آخر میں میں ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جمعہ کا دن ہے جہاں اولیاء کرام کے مزارات پر جانے کا سلسلہ لوگ شب جمعہ جاتے ہیں جمعہ کے دن جاتے ہیں جن سے ممکن ہو اپنے والدین کی خبر کی سیارت بھی ضرور کریں کہ جو وہاں جائے اور سورہ یاسین پڑھے اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے آمین بجاہد النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم